والسلام على سيد أما بعد سولات السلام علیک رسول اللہ يا حبيب الله اللہ والسلام عليك و السلام علیک اللہ علی کا يا نور اللہ فرمانے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ترمیزی جلدو سفرہ ستائیس حدیث نمبر چار سو چوراسی فور ایٹ فور بروز قیامت لوگوں میں سے میرے قریب تر وہ ہوگا جس نے دنیا میں مجھ پر زیادہ درود پاک پڑے ہوں گے صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ ہی و وبان حضرت سیما صابت بنانی رحمت اللہ تعالی علیہ یہ عاشق کے قرآن تھے قرآن سے کیسا عشق تھا ان کو سبحان اللہ روزانہ ایک بار ختم قرآن پاک کیا کرتے تھے دن میں روزہ رکھتے رات کو عبادت کرتے اور ان کا ذوق دیکھیے جس مسجد کے قریب سے گزرتے اس میں دو رکعت تحیط المسد ضرور پڑتے تھے تحری سے نعمت کے لیے آپ فرماتے ہیں میں نے جامع مسجد کے ہر ستون کے پاس قرآن پاک ختم کیا اور اللہ کی بارگاہ میں گریہ جاری کی نماز سے قرآن سے بڑی محبت ہی حضرت ثابت بنانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو اور جب ان کا انتقال ہوا تو کیا کرم ہوا سبحان اللہ دوران تدفین جب ان کی تدفین کی جا رہی تھی اچانک ایک اینٹ جو تھی وہ سرک کر اندر چلے گئی لوگ اینٹ اٹھانے کے لیے جھکے تو حیران ہو گئے کیونکہ حضرت سیدنا ثابت بنانی رحمت اللہ تعالی لے اپنی قبر میں نماز پڑھ رہے تھے سبحان اللہ تو لوگوں نے آپ کے گھر والوں سے معلوم کیا تو شہزادی صاحبہ نے والد محترم کے بارے میں بتایا کہ آپ روزانہ دعا کرتے تھے یا اللہ اگر تو کسی کو وفات کے بعد قبر میں نماز پڑھنے کی سعادت عطا فرمائے تو مجھے بھی مشرف فرمائے سبحان اللہ اور لوگ آپ کے مزار کے قریب سے گزرتے تو آپ کے مزار سے تلاوت قرآن کی آواز آ رہی ہوتی تھی سبحان اللہ دہن میلا نہیں ہوتا بدن میلا میلا نہیں ہوتا اللہ تعالیٰ میں قرآن کی سچی محبت نصیب فرما دے جو قرآن سے محبت کرتے ہیں نماز سے محبت کرتے ہیں انشاءاللہ اللہ ان کی قبر جنت کا باغ بنے گی حضرت سین عبداللہ ابن نے رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں جب بندہ قبر میں جائے گا عذاب قدموں کی طرف سے آئے گا کدم کہیں گے تیرے لیے میری طرف سے کوئی راستہ نہیں یہ رات میں سورہ ملک پڑھا کرتا تھا اب عزاب قبر جو ہے سینے یا پیٹ کی طرف سے آئے گا تو کہے گا تمہارے لیے میری جانب کوئی راستہ نہیں کیونکہ یہ رات میں سوریہ ملک پڑھا کرتا تھا پھر عذاب سر کی طرف سے آئے گا تو سر کہے گا تمہارے لیے میری طرف سے کوئی راستہ نہیں کیونکہ یہ رات میں سورہ ملک پڑا کرتا تھا یہ سورت روکنے والی ہے کون سی سورت سورہ ملک کیا روکنے والی ہے عذاب روکنے والی ہے عذاب قبر سے روکتی ہے تو رات میں اس کا نام سورہ ملک ہے جو اسے رات میں پڑتا ہے بہت اچھا بہت زیادہ اور بہت اچھا عمل کرتا ہے سبحان اللہ ہم نے کل کے سلسلے میں بھی سنا کہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں کہ مومن کو قبر میں قرآن پاک دیا جاتا ہے سبحان اللہ اب سورہ ملک پڑھیں گے تو موج لگ جائے گی انشاءاللہ اللہ تو ہر رات سورہ ملک ہمیں پڑھنا چاہیے مفتی احمد یار خان نئی رحمۃ اللہ تعالی نے فرمایا جو سورہ ملک کی تلاوت کرے گا زندگی میں گناہوں سے بچے گا جو سور ملک کی تلاوت کرے گا موت کے وقت برے خاتمے سے بچے گا جو سورہ ملک کی تلاوت کرے گا قبر میں عذاب سے بچے گا قبر کی تنگی سے بچے گا اور قیامت کی دہشت اور سخت عذاب سے بچے گا سورہ ملک عذاب قبر سے بچائے گی عادت بنانی چاہیے امیر سنت نے جو مدنی انعامات عنایت فرمائے ہیں اسلامی بھائیوں کو بہتر اسلامی بہنوں کے لیے تریسٹھ سکسٹی دینی طلبہ کے لیے بانوے اور دینی طالبات کے لیے تراسی مدنی منوں اور مدنی منیوں کے لیے چالیس اس کو حاصل کریں اس میں امیر سنت نے ہمیں سورہ ملک کی بھی ترغیب دلائی اور اس میں مدنی انعام نمبر تین جو ہے وہ یہ ہے کیا آج آپ نے نماز پنجگانہ کے بعد نیز سوتے وقت کم از کم ایک بار آیت القرسی صورت الاخلاص اور تصویر فاطمہ پڑھی نیز رات میں سورت الملک پڑھ یا سن لی تو کاچ سورے ملک پڑھنے کی ہماری عادت بن جائے آئیے دعا کرتے ہیں دیشوں کے تلاوت دیسوں کے عبادت رہوں با بزو میں سدایا شرح صدور میں حضرت علامہ جلال الدین سیوتی رحمت اللہ تعالیٰ لے نقل کرتے ہیں غالباً اسی میں ہیں کہ ایک گورکن ان کا نام تھا ابو حمد رحمتہ اللہ تعالی علیہ وہ فرماتے ہیں کہ جمعے کے دن دوپہر کے وقت میں قبرستان گیا جس قبر کے قریب سے گزرتا اس قبر سے قرآن پاک کی تلاوت کی آواز سنائی دیا کرتی سبحان اللہ جمعے کے دن قبرستان تو ہر قبر سے تلاوت کی آواز آ رہی ہے کیا بات ہے کتنے نیک لوگ اس قبرستان میں ہوں گے اسی طرح ایک بزرگ کہتے ہیں کہ میں نے رات خام میں حضرت سیدنا اب بکر بن مجاہد مقری رحمت اللہ علیہ ان کو تلاوت کرتے دیکھا پوچھا انتقال کے بعد تلاوت فرمایا میں ہر نماز کے بعد اور ہر ختم قرآن کے بعد دعا کرتا تھا یا اللہ عز و جل مجھے ان میں سے کر دے جو قبر میں بھی تلاوت کرتے ہیں بس اب میں بھی اپنی قبر میں تلاوت کرتا ہوں سبحان اللہ حضرت سیدنا محمد یوسف بن اسماعیل نبہانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ یہ جامع کرامات اولیاء میں لکھتے ہیں کہ حضرت سعیدات آمینہ بنت سیدنا امام موسا کاظم رحمتہ اللہ تعالی علیہما ان کی قبر سے رات کے وقت تلاوت قرآن کی آواز آیا کرتی تھی سبحان اللہ تو اللہ کرے کہ ہمارے دن رات کے معاملات میں تلاوت قرآن بھی شامل ہو جائے اس کی برکت سے انشاءاللہ اللہ خوب دنیا و آخرت سمر جائے گی جو خوش نصیب قرآن پاک پڑھے گا قیامت کے قیامت کے روز یہ قرآن اس کی شفات کرے گا سورے ملک کے بارے میں سورے ملک شفات کرے گی میرا صلی اللہ علیہ والی ہی وسلم نے دن رات تلاوت کرنے کا ارشاد فرمایا اور جو تلاوت کرتا ہے اس کے لیے کثیر ثواب ہے ہر ہر حرف کے بدلے دس دس نے تلاوت قرآن سے دنوں کا زنگ دور ہو جاتا ہے موت کی یاد سے بھی ہوتا ہے تلاوت قرآن کرنے سے اگر آپ گھر میں تلاوت کریں گے تو انشاءاللہ شاء بھاگ جائیں گے برکت ہوگی رحمت ہوگی سورہ باقارا کی تلاوت کرنے سے بالخصوص شیطان گھر سے بھاگ جائے گا اور اگر سورہ باقرہ کی آخری آیات آخری دو آیات عام نسول بینا سیلا اللہ ربی یہ آخر تک پڑھیں اس کی فضیلت بھی یہ ہے کہ گھر سے شیطان بھاگ جائے گا آئےت القرسی شریف پڑھیں تو تلاوت قرآن سے دلوں کا زنگ دور ہوتا ہے ثواب ملتا ہے اجر حاصل ہوتا ہے رحمت اللہ جھوم جھوم کر برستی ہے اور سبحان اللہ کثیر اجر ہے اور یہ بہترین عبادت اس کو قرار دیا گیا جو تلاوت قرآن کرتا ہے آسمانوں میں یہ تلاوت قرآن اس کے چرچے کا سبب بنتا ہے اور تلاوت قرآن کرنے سے دل میں نرمی آتی اور یہ اللہ تعالی کی بہت بڑی نعمت ہے مفتی احمد یارخان نعمی رحمتہ اللہ تعالی اللہ نے بڑی پیاری بار لکھی آپ فرماتے ہیں کہ نرمی اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے ہر, ہر چیز نرم ہو کر ہی کچھ بنتی ہے اوزار لوہے سے اوزار بنائے جاتے ہیں تو پہلے وہ لوہا نرم ہوتا ہے پھر اوزار بنتا ہے زمین نرم ہوتی ہے تو اس میں دانا بویا جاتا ہے پھر اس سے پودے درخت کیا کچھ اگتا ہے اور کیا کچھ حاصل ہوتا ہے اسی طرح پانی جو ہے یہ آٹا جو ہے پانی سے مکس ہو کر وہ نرم ہوتا ہے پھر اس سے غذائیں بنتی ہیں سونا جو ہے اس کو نرم کیا جاتا ہے پھر یہ زیور بنتا ہے جیلری بنتا ہے اسی طرح جس کا دل نرم ہوگا اللہ نے چاہا تو ولی اللہ بن جائے گا دل کی نرمی اور دل کی نرمی تلاوت قرآن سے بھی حاصل ہوتی ہے ہمارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ والی وسلم ارشاد فرمایا جب حافظ قرآن انتقال کرتا ہے اللہ پاک زمین کو حکم دیتا ہے کہ اس کے گوشت کو مت کھانا زمین عرض کرتی یارب میں اس کو گوشت میں اس کے گوشت کو کیسے کھا سکتی ہوں جبکہ تیرا کلام اس کے سینے میں ہے سبحان اللہ اور یہ قرآن والے جو ہیں قرآن پڑھنے والے قرآن پڑھانے والے قرآن حفظ کرنے والے حامل قرآن جو ہیں انہیں کہا جائے گا پل اور چڑھ یوں ہی آہستگی سے تلاوت کر جیسے دنیا میں کرتا تھا آج تیرا ٹھکانا مقام وہاں ہے جہاں تو آخری آیت پڑھے تو اللہ ہمیں تلاوت قرآن کا عاشق بنا دے حضرت شفیق بلخی رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ پانچ کو پانچ میں تلاشا ہم نے گناہوں کے چھوڑنے کو چاش کی نماز میں جو گنا چھوڑنا چاہتا ہے چاش کی نماز پڑھے گنا چھوڑ جائیں گے جو چاہتا ہے کہ قبر کی روشنی نصیب ہو وہ نماز تحجد ادا کرے جو یہ چاہتا ہے کہ منتر فکیر کے جوابات میں کامیاب ہو جائے اسے چاہیے تلاوت قرآن کیا کرے جو چاہتا ہے پلسیرات کو پار کرے اسے چاہیے کہ روزے رکھے اور صدقے دے اور جو چاہتا ہے کہ ارش کا سایہ نصیب ہو اسے چاہیے کہ گوشہ نشینی اختیار کرے اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں عاشق قرآن بنائے قاری قرآن بنائے عامل قرآن بنائے قرآن پڑھنے کی توفیق تع فرمائے قرآن پڑھانے کی توفیق تع فرمائے قرآن سمجھنے کی توفیق طا فرمائے قرآن سمجھانے کی توفیق عطا فرمائے قرآن کی تعلیمات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے قرآن کی تعلیمات کو دوسروں تک پہنچانے کی توفیق تع فرمائے آمین بجا نبی امین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم